صرحمن و رحمۃ الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین برادر سب کو ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوی شریف میں سے درس نمبر پانچ سو انہتر ابلیک دو سو پانچ سو شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو جو ہے کا درج نمبر دو سو گیارہ ہیں دراوراز فتح میں ہم لوگ اس وقت آصما آل الحسن میں سے یا رحمٰن یا رحیم کے بارے میں ہیں اور اس محسوس و موضوع میں ہے کہ یع الرحمان رحیم الرحمن الرحیم قرآن پاک میں ہاں قرآن پاک میں جو ہے ان کے قابلوں کا باسندہ سے بتایا قرآن پاک میں بسم اللہ جو رحمان رحیم کی سر میں ایک سو چودہ مرتبہ جو ذکر ہوا اس کے علاوہ الرحمان جو ہے سے ستاون مرتبہ اور الرحیم چودھ مرتبہ قرآن پر میں آیا ہوئے تو ان میں سے الرحمن جو جناتوں میں آیا الرحیم ان میں سے پہلے الرحمن جناتوں میں آیا ان میں سے آج جو ہے چند آیت تعلق البطر نعمنا ذکر کر رہا تھا ان میں سے ساتواں آیتہ پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یومناشر المۃقین الرحمٰن وفتا یہ مریم آیت نمبر پچاسی تھا آخی قیامت کے دن جو ہے اللہ فرماتے ہم پرہیز کو خدا رحمان کے حضور میں عزت و تقریم کے ساتھ گروہ گروہ کی صورت میں اکٹھا کریں گے یوم الدینہ شلم و ہم پرہیز کو اکٹھا کریں گے اللہ الرحمٰن اللہ کے حضور میں وفدن ہنی با عزت و تقریم کے ساتھ گروہ گروہ کی صورت میں تو اس حاصل سے واضح ہو رہا ہے کہ جنت جو ہے جنت بھی ہاں جی جنت بھی رحمان کے فضل رحمت سے ہی ملتی ہے اور قیامت میں تمام متقین جو ہے خدے رحمان کے حضور میں ہی حاضر ہوں گے اور اس کی بے حد رحمتوں سے فیضاب ہوں گے کل قیامت میں کیونکہ خدا جو ہے رحمٰن دنیا رحیم الاخرہ ہے آخرت میں تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہے تو آج کے درس میں جو خاص وجوہات نمبر آٹھ ہے نمبر آٹھ ہے جو کہ آج کے درس میں قرآن پاک سے پیش کراؤں نمبر پانچ سو انہتر دو سو گیارہ میں کی یاد ہے بسم اللہ الرحمن الحمد العمل شفات اللہ منتخر اس مبارکاد کے اندر بھی صرف رحمان کا لب اسماء سے رحمان آیا ہے یاد جو سورہ مریم عید نمبر ستاسی ہے ایٹی اللہ فرماتا ہے لا کون شفاتہ ہاں جی کوئی بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا الا مگر من تخر رحمٰن اعہدہ سوائے ان کے کہ جس رحمٰن نے عزن شفاعت کا وعدہ کیا ہے سوائے ان کے جن کو جن کو رحمٰن عدن شفات کا وعدہ کیا ہے الا من تخر مغرول بولو جنہوں نے الد الرحمٰن آہدہ جن سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمان اللہ کے میں جو ہے جن سے رحمان نے وعدہ کیا شفاعت کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا عظم ضرور دیں گے تو انہی کو وہ شفاعت کے مالک ہوں گے ہاں چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی سلسل و حت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ صوفی ہوتی کرام کہ ارزا کی سر میں آپ کو شفاعت کا عظیم عظن احکامت کر دیں تو اس میں آیت مبارکہ میں بھی جو ہے رحمان کے لحاظ سے اسے معلوم ہوتے اس میں رحمان کی برکت سے ہی جو ہے اللہ نے جو ہے مغرب بندوں کو شفاعت کا عظم دیتا ہے امبیا علیہ السّلام اِمۂ البیت علیہ السلام سلام علیہ السلام اولیاء کرام اور اللہ کے جو مومن سچے بندے ہیں ان میں سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ شفاعت کے عزم دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مغرول وہ جن سے اللہ نے ذن شفاعت کا جو ہے وعدہ فرمایا ہے رحمان نے جن سے دن کا جو ہے راہ کا وعدہ فرمائے انہیں کو وہی لوگ شفاعت کریں گے ہر کوئی شفاعت نہیں کر سکتے یعنی yani شبہات کا حقیقی مالک بھی خدا رحمٰن ہی ہے شبہات کا حقیقی مالک تو عدع رحمان ہی ہے اور اس کے دن کے بغیر جو ہے کوئی کسی کی شفات نہیں کر سکیں گے اللہ کے دن کے بغیر تو کوئی بھی کسی شفاعت نہیں کر سکیں گے ہاں جی کوئی بھی قائم بکل قیامت اگر کوئی شفہات کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عزن سے ہی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے جن کو شبہات کا وعدہ فرمائے کی شبہ عزنِ کا وہی شبہت گے تو اللہ نے شفاعت کو را... کو رحمان کے سے مشروط کیا علم الر رحمٰن اہدا رحمان سے اللہ نے جو کو رحمان کے سے مشروط کیا اور بھی حقیقت میں خدۂ رحمٰن کے بے نہت بے نہتر رحمت کا ہی ظہور ہے شفاعت بھی خدا رحمان کی رحمت کا ذہور ہے اس نے اپنے رسو و گرم سے اپنے رحمت سے اپنے مغرب بندوں کو شفاعت کا جنیں گے اور وہ اللہ کے بندوں کے شفاعت کریں گے جو وہ خطا کسور رکھتے ہیں اور خدا رحمان اپنے رحمت واسعہ کے ذریعے امبیا انبیاء علیہ السلام علیہ علیہ السلام اولیا علیہ اول کرام شہدائے جو ازام جو ہے وہ دیگر شبھا کو اِس شفاعت دیں گے اللہ تعالیٰ اور شفاعت کا معاف جو ہے گناہ گاروں سے ہی مربوط ہے شفاعت کا معاف گناہ گاروں سے ہی مربوط ہے یعنی خدا رحمان اپنی رحمت سے شفیق کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے گناہ گاروں کی خطا معاف فرما کر انہیں جنت میں داخل کریں گے یعنی شفہات کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے شفیق کو اللہ شفات کرنے والوں کو دن دیں گے کہ وہ شفاعت کریں تو وہ اللہ کے جو یہ مغرب بندے اللہ کے جو گناہ بندوں کے بارے میں اللہ کے حضور میں درخواست کریں گے تو اس بندے کے گناہوں کو بخش دے اور ان کو مغفرت فرمائے ان کی خدا کو کو درگزر فرمائے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس مغرب بندوں کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے اور ان کا اپنے لطف کرم سے جنت نصیب کریں گے نوائد الرّحمن علّہ القرآن حلق السان علامہ البیہ سرحمان سرح آئے نمبر دو تین چار ہے ہاں جی اس میں بھی الرحمٰن سرح کے نام بھی رحمان ہے اور اس کی سب سے پہلی آیت بھی رحمان ہے سات نمبر جو ہے الرحمان سورہ رحمان کی پیدایا حیت سجمہ الرحمٰن نے ہاں جی قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اس نے اسی نے انسان کو بیان سکھایا یعنی نزول قرآن رحمان کے برکت سے ہاں جی نضولِ قرآن جو ہے وہ حقم رحمان کے برکز ہے علام القرآن قرآن سکھائے تو رحمان نے ہی سکھایا برکت تو ایک نضول قرآن رحمان کی برکت سے رحمٰن کی برکتوں میں سے ایک نضول قرآن ہے تو نضول قرآن رحمان کی برکت سے اور اسی ذات نے اپنے رحمت سے ہی انسانوں کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا یعنی یہ سب نعمتیں اسی خدا رحمان کی برکت سے نہیں خدا رحمان کی برکت سے قرآن بھی اسی نے بیچا ہے اسی نے سکھایا انسان کو خلق بھی اسی نے کیا بیان بھی اسی نے سکھایا تو یہ سب اسی سے ذات پاکے اس میں رحمان کی برکت سے یہ سب تجلی رحمانی رحمانی ہے ہاں اس کے رحمت عامہ ہے جب بندوں کے شامل حال ہوا اور ان سب کو اتنی عظیم نعمتوں سے اللہ کے مومن بندوں کا اللہ نے قرآن سے نوازا ہاں جی پھر نبی کو پیا نبی کے ذریعے سے پھر امت کو پہنچا اور انسان کو بھی خلق بھی اسی اس میں رحمان کی برکت سے اور سے بیان بھی سکھایا ہاں جی حسد ہے اور بھی اس رحمٰن کے ہی لطف کرم سے اسی کی برکت اور دسویں آیت یہ ہے جزاء من رب کا اطوان حسابہ رب السماوات سماوات والا جو مابینم الرحمٰن من کو اس مبارک مبارکہ جو ہے جزاء من رب اتان حسابہ رب السماوات سماوات ما مابینمََ الرحمن لا مل خدا شبِ الرحم سر نواح نمبر چھتیس اور سینتیس یعنی یہ جنت اور اس کی تمام نعمتیں ہاں جی یعنی یہ جنت اور اس کی تمام نعمتیں کیا ہیں تمام نعمتیں حساب شدہ جزا ہوگی جزا میں رب کا تان حساب جزا شدہ حساب شدہ جزا ہوگی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے رب سلام بات والن زمین. زمین میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے ہما بے نما سب کے مالک سب کے مالک کی طرف سے جو نہایت مہربان ہیں جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار ہے نہیں تو یہ جو ہے جو آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں ہے ان سب اس سب کے مالک ہیں ہاں جی ان سب کے مالک ہیں وہ حضا جو نہایت مہربان ہے رحمان جو نہایت مہربان ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں لا یمل من نمین اس کے اجازت کے وغیرہ کسی کو بولنے کی کل میں خیمت طاقت نہیں تو تمہارے پروردگار زمینوں اور آسمان کا پروردگار اور جو ان کے درمیان میں ہے ان سب کا پروردگار مالک بڑا مہربان اور نہایت روم والا ہے اور ان سب میں سے اور ان سب میں یہ رانایاں و حسن جمال اور تمام کا مالات اسی رب رحمان کے رحمت بے پیان سے ہے ہاں اس کا میں ہاں آسمانوں میں زمین میں اور جو ان کے درمیان ہیں ان سب میں اور جنت میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال ہے رانایاں خوبصورتی ہیں چمک ہے, دماغ ہے پھل پھول کھلے ہوئے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے پھول کھلے ہوئے ہیں کلیاں کھلے ہوئے یہ تمام حسن و جماعت جو اسی رحمان کی برکت سے ان سب کا مالک بھی وہی رحمان ہے رحمان اللہ رحمان ہے ہاں اور وہی ہر چیز کا مالک ہے آغاہ ہے رب ہے الہ ہے اس حادثے جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لہذا رحمان جو ہے نیا تھی ہاں قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ تمام فیضات ذات ہے کب میں اس کائنات کے وجود سے لے کر اس کے اندر جتنے بھی برکات ہیں اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ہاں جی اور وہ سب کے سب جو ظاہری باتیں اس میں رحمان کی برکت سے ہے تو یہ جو ہے جن آیات صرف نمونہ جو ہے قرآن پاک سے نقل کیا ہوں جو کہ جس میں اس میں رحمٰن قرآن پاک کے مختلف ہاتھوں میں آیا تھا رحمان سے منسوخ جو ہے صفات اب ذکر ہوا ہے آگے جو ہے الرحیم قرآن پاک میں رحیم قرآن باقی مختلف آیات میں رحیم بھی ہے تو رحیم والے آتے ان کل کے درخت میں بتا دیں گے آج یہیں پر اتفاق کرتے ہیں